قل اے محبوب آپ فرمائیے یاسو ان کن تم فی شک مندینی میرے دین کے بارے میں اگر تم شک میں ہو اے محبوب آپ ان سے فرمائیے فلاح آبودی ن تابون اللہ بس جن بتوں کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتے ہو میں ان بتوں کی کبھی بھی پوجا نہیں کروں گا ولاکن عبد اللہ میں تو صرف اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دے گا جو ایک نہ ایک دن تمہیں موت ضرور دے گا تمہاری طاقتیں تمہاری احتیاطیں تمہاری پرہیزیں یہیں رہ جائیں گی ایک نہ ایک دن ہر ایک کو مرنا ہے اس سے انسان کی بے بسی معلوم ہوتی ہے امیر تو ان اکنین اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں ہمیشہ مومن ہی رہوں و ان انعقیم اور مجھے حکم دیا گیا کہ آپ سیدھا رکھیے وجہ کا اپنے چہرے کو لدین حنیف دین اسلام کے لیے ہر باطل سے جدا ہوتے ہوئے یعنی مجھے یہ حکم دیا گیا کہ اسی اسلام پر میں ثابت قدم رہوں ہماری تعلیم ہے ہم بھی یہ نیت کریں کہ انشاء اللہ ہم اسی اسلام پر قائم و دائم رہیں گے اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے ولا تکو نن منل مشرقین اور تم مشرکوں میں سے نہ ہونا ولا تدرو مندو نلہ ہی اور تم اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا نہ کرنا من پڑو کا ولا یا جو پتھر بے جان ہے نہ تمہیں نفع دے سکیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکیں فعن فلفا پھر اگر تم نے ایسا کیا فعن نہ کا ادم مین وین بے شک اس وقت تم ظالموں سے ہو جاؤ گے وہیں اللہ در <بِدُرِّن> اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے فلاں کا شیف پس اللہ کے سوا کوئی اسے دور نہیں کر سکتا مراد یہ ہے کہ جن دنیا داروں کی خاطر ہم گناہ کرتے ہیں ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے ہماری عزت پر حرف نہ آ جائے کوئی ظالم ہم پر ظلم نہ کرے ہم ان چیزوں کا خوف رکھتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے اگر اللہ تعالی ہمیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت یہ دنیا کے مالدار یہ عہدے دار ہمیں اس تکلیف سے بچا نہیں سکتے اور اللہ تعالی ناراض ہو جائے گناہوں کی وجہ سے اور یہ تکلیف پہنچ جائے تو کون ہمیں بچائے گا اور اگر ہم نیکی کریں ساری دنیا مخالف ہو جائے ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں رشتہ دار ٹھکرا دیں لوگ ٹھکرا دیں لیکن ہم اللہ کے فرما بردار ہیں اور اللہ تعالی ہم پر اگر بھلائی کو اور نعمتوں کو نازل کرے تو اللہ کی نازل کردہ نعمت کو کوئی روک سکتا ہے تو پھر اللہ ہی سے ڈریں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں وہ رد کا بے خیرن فلا اور اگر وہ تم پر خیر نازل کرنے کا ارادہ فرمائے تو کوئی اس کے فضل کو دور نہیں کر سکتا روک نہیں سکتا یوسیبی میں یشا امنا عبادی وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے اپنی طرف سے بھلائیوں کو نازل فرماتا ہے اے پروردگار ہم پر بھی اپنے فضل کو اپنی رحمت کو اور اپنی طرف سے خیر آفیت اور بھلائیوں کو نازل فرما وہ حول غفور رحیم وہی بخشنے والا مہمبان ہے محبوب آپ فرمائیے یا الناس اے لوگوں خد جا کمل رب بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا تدیلی نفسی جو ہدایت پذیر ہو ہدایت یافتہ ہو جائے تو وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت یافتہ ہوگا اس کا اپنا بھلا ہے منگول اور جو گمراہ ہو جائے علئی اس کی گمراہی کا نقصان خود اسی کے اوپر ہے ما انا کم بھی وکیل محبوب آپ فرما دیں کہ میں تم پر وکیل نہیں ہوں یعنی تمہاری برائیوں کا میں ذمہ دار نہیں ہوں وہ اور آپ پیروی کیجیے ما یو ہائی کا اس وحی کی جو آپ کی طرف کی جاتی ہے وصبر اور آپ صبر کیجیے کا حکم آ جائے اللہ کا عذاب آ جائے جہاد فرض ہو جائے کیونکہ یہ مکی صورت ہے اس وقت جہاد فرض نہیں ہوا تھا تو پھر ان کافروں کے خلاف جہاد کرنا ہے اور کافروں کے مکر کو کاٹ کے رکھ دینا ہے وہ ہوا فی اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے